إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هديلا وأشهد الله لا إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نمش واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا منساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلع لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال في موضع آخر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء نبي فرائد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ستٌ إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا تنصحك فانسه له وإذا عتس فحمد الله فشمده وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه لبان مسلم في سحيه معزز مكرم حاضرين وسامعين اللہ رب العالمین کا اللہ الا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے مسلمان بھائی کے ایک دوسرے مسلمان بھائی پر بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں خوف کھانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے آج کے اس خطب جمعہ میں انہی چند اہم حقوق کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر جو سب سے بڑا حق ہوتا ہے یا بڑے حقوق میں سے ایک بڑا حق ہوتا ہے وہ یہ ہے کی وہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے دین کی خاطر ایمان کی خاطر اسلام کی خاطر اور محبت کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو اللہ کی خوشنودی ندی ہو کیونکہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں ان نب اللہ کہتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں لہذا بھائی کے کا تقاضہ یہ اس کے حق کا انسان اپنے بھائی سے محبت کرے اور مسلمان ہونے کا تو حق ہو جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس لیے کہ سب کے باپ ایک ہیں سب ہست آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں سب انہیں کی ضروریت ہیں بھائی ہونے کے ناطے سے اس میں سارے لوگ شامل ہیں چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو لیکن اس سے بڑا جو حق ہے وہ ہے ایمان اور دین اور اسلام کا تقاضا لہٰذا ایک تو انسانیت کی بنیاد پر ہم بھائی ہیں اور دوسرے ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں لہٰذا اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور اگر کوئی بندہ کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ حربرامن قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سات بندے ایسے ہیں جن کو اللہ ابلامن قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا انہیں میں سے وہ دو لوگ تحاب با فی اللہ وفتار قالی ان دونوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے یعنی کب تک محبت رکھی ان کے ساتھ جب تک وہ دین پر قائم رہے عبادات پر قائم رہے اسلام پر قائم رہے جیسے دیکھا کہ ان کے ہاں نافرمانیاں ہیں اور وہ برائیوں کی تعلیم دے رہے ہیں برائی کر رہے ہیں برائی پر ابھار رہے ہیں ایسی صورت میں ان سے الگ ہو گئے ان سے محبت نہیں رکھی جدا ہو گئے ان سے تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم آتے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ عبرام قیامت کے لیے اپنے عرص کے سائے میں جگہ دے گا اس طریقے سے یہ بہت بڑا حق ہے میرے بھائیوں محبت کرنے کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہی کریں ان کے لیے خیر اور بھلائی چاہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے عدی السیحدین خیر خواہی کا نام ہے یا رسول اللہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کس کہ کے اللہ کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ فرمایا کہ اللہ ول کتاب ہی ولی رسول ہی بولے المسلمین و آمت آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے خیر خائی اس کے دین کے لیے خیر خائی اس کے نبی کے لیے خیر خواہ اس کے کتاب کے لیے خیر خائی اور جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں خلفہ ہیں ان کے لیے خیر خائی بولے عام اور جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے خیر خائی خیر خائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے خیر چاہیں بھلائی چاہیں اور اگر ان کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھیں جو شریعت کے خلاف ہے آپ حکمت کے ساتھ ان کو نصیحت کریں ان کو سمجھائیں یہ خیر خائی کا معنی اور مطلب ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا حق ہے ایک مسلمان بھائی کے ہمارے اوپر کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کفر میں ہے شرک میں ہے یا نا فرمانی کر رہا ہے بدعات اور خرافات کر رہا ہے ہمارا ہمارے اوپر اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے علم کے مطابق اس کو نصیحت کریں اس کی خیر خواہ کریں اس کو دین کی تعلیم دیں اس کو سمجھائیں اور اس کو بتائیں دین میرے بھائی اسی طریقے سے پھیلا ہے صاحب کرام کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی انہوں نے اسلام کو دوسروں تک پہنچایا لہذا اگر کوئی کسی کے اندر ہم کوئی نافرمانی دیکھ رہے ہیں گناہ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کو حتی الامکان اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں ان کو نصیحت کریں ان کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھائیں یہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر ایک حق ہے کہ اس کے ساتھ خیرخاہی کا معاملہ کرنا چاہیے تیسرا حق یہ ہے کہ نیکی اور خیر کے کام میں تعاون کرنا چاہیے اور ادوان اور جو زیادتی ہے کفر ہے یا گناہ کا کام ہے اس میں ان کا تعاون نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کرشاد و تعمن البرطولا تعمن العدوان نیکی اور تقوا کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو بلائی کا کام ہے خیر کا کام ہے دین کا کام ہے ایک دوسرے کا تعاون کریں ایک دوسرے کی مدد کریں اور جہاں گناہ ہو ادوان اور ظلم اور جاتی ہو وہاں کسی دوسرے کا تعاون نہ کیا جائے تو ایک ضابطہ ہے تعاون کرنے کا یعنی کہ ہر کام میں تعاون کرنا ہے ہر گناہ کے اندر تعاون کرنا نہیں ہے. گناہ کے اندر نہیں تعاون کرنا ہے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی معاشرے والے کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا کہے گی کوئی غلط کام کر رہا ہے پھر بھی لوگ اس کا تاون کر رہے ہیں اس کی مدد کر رہے ہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے برائی پرتاؤ کرنے میں شریعت اندر منع کیا گیا ہے آپ دیکھیے شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے یا کسی کی وفات ہو گئی اس کا معاملہ ہوتا ہے وفات کے بعد ہمارے ہاں دیکھیے بہت سارے لوگ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں ایک آدمی اسی معاشرے میں رہتا ہے وہ کہتا ہے اگر میں نہیں کروں گا تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے لوگوں کے خوف اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے شریعت کے خلاف کام کر لیتا ہے تیجا ہے چہلوم ہے قرآن خوانی ہے یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہیں کسی کوئی بڑا جرم ہے کوئی چھوٹا جرم ہے لیکن سب شریعت کے خلاف ہے کوئی غیر مسلموں کی تقلید اور نقالی ہے کوئی اسلام کے اندر بدعات ہے جیسے قرآن خوانی دین کے اندر بدات ہے یہ جائز نہیں ہے یہ ہمارے نبی کی بیویوں کی فات ہوئی بچیوں کی وفات ہوئی آپ نے کسی پر قرآن خواہیں نہیں کرائی لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے دین کے نام پر کرتے ہیں اب ایک آدمی ایسے معاشرے میں رہتا جہاں یہ چیز رائج ہے تو کوئی آدمی کرنا چاہتا اس کا تعاون بھی کرتا اس کی مدد بھی کرتا ہے چیز غلط ہے جو چیز غلط ہے اس میں تعاون کرنا یہ حرام اور ناجائز اسم اور ردوان میں گناہ کے کام میں بداعت کے کام میں کسی دوسرے کا تعاون کرنا شریعت کے اندر اس سے منع کر دیا گیا نئے کی کام ہے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے دین اجتماع ہو رہا ہے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے اور کوئی کام ہے الحمد للہ پر چڑھ کر کے حصہ لیجیے تعاون کیجیے کوئی آپ کو اس سے منع نہیں کرتا ہے یہ نیکی اور خیر کے کام پر تعاون ہے لیکن بدعات اور شرک اور گنا اور بدعات کے اوپر تعاون کرنا یہ شریعت کے اندر منا کر دیا گیا تو یہ بھی ایک بھائی کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے کہ نیکی میں تعاون کریں اور جہاں تک اسم اور گناہ اور جاتی ہے گناہ ہے اس کے اندر ان سے ہم تعاون نہ کریں بلکہ ان کو نصیحت کریں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اگر وہ مان جاتے ہیں الحمدللہ نہیں مانتے ہیں آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی چوتھا حق یہ ہے اصلاح کرنا اگر دو بھائیوں کی یا دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوگی جھگڑا ہو گیا ہمیں اسے خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان دونوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے بین اخوی مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں لہذا دو بھائیوں کے درمیان صلح کر دیا کرو اگر ان میں اختلاف ہو گیا لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا کسی بنا پر آپ ان کے درمیان صلح کا کام کیجئے اس اختلاف کو اور نہ بھڑکائیے اس کے اندر آگ کے اندر لکڑی مت ڈالیے ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے لوگ دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا دو خاندانوں میں اختلاف ہو گیا دو دوستوں میں اختلاف ہو گیا دوسرے لوگ دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور اس کو اور زیادہ بھڑکاتے ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس پر پانی ڈالنا چاہیے اس کو بجانے کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن ہمارے ہاں اس آگ کو اور لوگ بھڑکاتے ہیں اس کے اندر اور تیل ڈالتے ہیں اور اس طریقے سے جا جا کر کے دوسری باتیں جو اور ان, ان, ان کو بڑھانے والی باتیں ہوں جا کر کے دوسرے بھائی سے کہتے ہیں دوسرے شخص سے کہتے ہیں اس سے آپس میں اور عداوت فیلتی ہے اور دشمنی بڑھتی ہے یہ چیز ختم نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کریں اگر اصلاح نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اختلافات کو تو ہوا مت دے اختلافات اور نہ بڑھائیں دشمنی اور نہ بڑھائیں خاموش ہے اپنی جگہ پر کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں اگر اصلاح نہیں کر سکتے کم سے کم دعا تو کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق کو دور کر دے اللہ ان کے درمیان اصلاح اور محبت پیدا کر دے تو یہ بھی حق ہے مسلمان بھائی کا کہ ان کے درمیان ہم اصلاح کی کوشش کریں پانچواں حق یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کوئی زندہ ہے اس کے لیے بھی دعا کریں آپ اور جن کی وفات ہوگی ان کے لیے بھی آپ دعا کریں ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور ہمارے مسلمان بھائی یا فلاں جو ہمارے ہیں اللہ تعالی ان کے گناوں کو بھی معاف کر دے ہمیں ان کے لیے باقاعدہ دعا کرنی چاہیے ان کی مففرت کی اللہ رب الحمت وسطی اظمبی کا ولی المنا اب اپنے گناہوں کے لیے مقفرت طلب کرو اللہ تعالی سے اور مومنوں کے لیے اور مومن اور مومنہ عورتوں کے لیے دونوں کے لیے اللہ رب العالمین سے گناہوں کی مففرت طلب کرو یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے گناہوں کی اللہ تعالی سے مغفرت طلب کریں اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی اور اللہ رب العامین اہل ایمان کی خوبی بیان کی ہے کہ عل مانو ہیں جو جن کی وفات ہوگی ان کے لیے بھی مففرت کی دعا کرتے ہیں جاؤ وہ اللہ ددین جا امباد یقول اور ابنا فرنا ول اخوان الدین صبق اِمان والا الفی قلوم عام عبانا ان نہم کہ جو ان کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العامن ہماری مغفرت کر دے اور ہمارے وہ ایمان والے بھائی جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی مخفرت کر دے ولا تضا الفقل بناقل الدن عمن اور ہمارے دل کے اندر کسی بھی طرح کا کینہ مت رکھ ان لوگوں کے تعلق سے جو اہل ایمان ہیں جو اہل ایمان ہیں ان کے تعلق سے کبھی بھی ہمارے دلوں کے اندر کوئی کینا اور کوئی حسد مت رکھ ربنا اب بنا ام نہ اے ہمارب تو مہربان ہے رحم دل ہے معاف کر دینے والا تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے لیے بھی گناہوں سے اللہ تعالی کی مخفرت طلب کریں اور ساتھ ہی ساتھ پرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی مخرتیاں مفرت طلب کیا کریں پانچواں یا چھٹا حق یہ ہے میرے بھائی کہ ہم انہیں معاف کر دیا کریں ایسا بہت ہوتا ہے کہ معاشرے میں انسان رہتا غلطی ہوتی ہے ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے انسان خطاؤں کا پتلا ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے اگر کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کو چاہیے کہ اس کو ہم معاف کر دیں کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں بھی جب اللہ نے اگر موقع دیا ہے کسی کو معاف کرنے کا کسی نے آپ پر جاتی کی کسی نے کچھ کہہ دیا آپ کو اللہ نے آپ کو موقع دیا آپ بھی اس کو معاف کر دیجئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک صحابی ہے مشتا بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کچھ سرزد ہو گیا تو انہوں نے قسم کھا لیا کہ میں اب ان کے اوپر کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا مشتا بن اساسہ ابو بکر صدیق نے ان کی پرورش کی اور اس طریقے سے ان پر خرچ کیا کرتے تھے لیکن انہوں نے قسم کھا لیا کہ اب ہم ان کے اوپر خرچ نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین نے سور نور کے اندر آئے تو کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ ابام تمہیں معاف کر دے اگر یہ چاہتے ہو تم بھی ان کو معاف کر دو اگر ان سے غلطی ہو گئی انسان ہونے کے ناطے سے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے انبیاء کے نام ہی معصوم ہیں باقی کسی سے بھی گناہ اور غلطی ہو سکتی ہے لہذا جب ان سے غلطی ہو گئی جب یہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے تو تم بھی کسی دوسرے کو اللہ نے موقع دیا معاف کرنے کا تو تم ان کو بھی معاف کر دو انہوں نے فوراً قسم کا کفارہ دیا اور ان کو معاف کر دیا اور ان پر خرچ کرنے لگے پہلے سے زیادہ خرچ کرنے لگے اور ان کو دینے لگے تو اگر کسی بھائی سے ہم کوئی غلطی ہو جائے تو اس بندے کو ہمیں معاف کر دینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کریں نمبر ساتھ اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی محتاج ہے اس کی مدد کیا کریں اللہ نے آج آپ کو مال دیا ہے آپ اپنے مال سے اس کی مدد کیا کریں اگر آپ کے پاس علم ہے علم سے مدد کریں اس کی اس کو دین کی نصیحت کریں اس کو خیر خواہ کریں بھلائی پر اس کو بارے آپ کے پاس مال ہے آپ مال سے اس کی مدد کریں اس کا بھی حق آپ کے اوپر ہے اللہ کے سرخی سے علیحد خیر المفلا جو بلند ہاتھ ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے بلند ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے اگر آپ کسی کچھ دیتے ہیں تو اوپر سے دیتے نہیں پکڑنے والا اس کو نیچے سے پکڑتا تو بلند جو ہاتھ ہوتا ہمیشہ بہتر ہوتا نیچے والے ہاتھ سے اللہ نے آپ کو توفیق دیا مال دیا اللہ کا شکر ادا کیجئے اللہ رب العامن جو آپ کو مال دے سکتا ہے دوسرے کو فقیر بنا سکتا ہے آپ کو بھی فقیر بنا سکتا ہے اللہ تعالی مال چھین سکتا ہے مال اللہ رب العامن کی طرف سے ایک آزمائش ہے آزمائش ہے اگر اس مال میں اللہ تعالیٰ کا ہم قدا کرتے ہیں تو یہ مال ہمارے لیے خیر ہے یہ مال ہمارے لیے اللہ کا فضل ہے اللہ کا احسان ہے لیکن اگر یہ مال اللہ تعالی کا حق ادا نہیں کرتے نہ زکات دیتے نہ غریبوں کا حق ادا کرتے نہ اپنے پر خرچ کرتے نہ بیو پر نہ ماں باپ پر نہ رشتہ داروں پر نہ پڑوسیوں پر نہ جو محتاج ہیں مدد اور جو فاقہ مست یا محتاج لوگ ہیں ان پر ہم اگر خرچ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مال ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے ابالے جان ہی ہے ان مل کو اولادوں <فِتنہ> اللہ فرماتا تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے یہ کیا ہے فتنہ ہے برائی میں پڑ جانے کا ذریعہ اور سبب ہے اگر تم نے اللہ تعالی تعالیٰ کہ ادا کیا مال کے اندر الحمد اللہ کا خیر اللہ کی بھلائی ہے اللہ کا فضل ہے یہ لیکن اگر نہیں ادا کیا یہ ہمارے لیے اس شخص کے لیے فتنہ ہے جو اللہ کے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے تو اللہ نے مال دیا ہے اللہ مال چھین بھی سکتا ہے اسی لیے کہ ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے ایک انسان کو دیکھنا چاہیے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھیں ہم نے میزان پلٹ دیا ہے ہم دین کے معاملے میں نیچے کو دیکھتے ہیں دنیا کے معاملے میں اوپر کو دیکھتے ہیں جس کی اچھی تنخواہ ہے اچھی سیلری ہے اچھا گھر ہے اچھا مکان ہے اور دنیا کی تمام آسائش اور راحت کے پاس موجود ہے ہم اس کو دیکھ کر کے آشاش کرتے ہیں جی دنیا کے معاملے میں لیکن دین کے معاملے میں کس کو دیکھتے ہیں جو ہم سے زیادہ نیچے ہے جو زیادہ برا ہے اس کو انسان دیکھتا ہے حالانکہ معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان دنیا کے معاملے میں نیچے کو دیکھے کیونکہ مال یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے یہ مال کا مل جانا یہ اصل کامیابی نہیں ہے اگر یہی کامیابی ہوتی تو قارون حامان سب کامیاب ہوتے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو دنیا سے سب چلے جائیں گے ایک دن لہذا اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار دینداری ہے تقوا ہے ہو سکتا ہے جسے ہم عقیب سمجھتے ہوں اور اس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہو اللہ کے یہاں اس کا مقام زیادہ بلند ہو جسے آپ بہت اہمیت دیتے ہیں دنیا کے اندر دنیا میں مال کی بنا پر اہمیت دی جاتی ہے اللہ تعالی کے ہاں مال کی بنا پر اہمیت نہیں دی جاتی اللہ تعالی کے ہاں تقوا اور دینداری کی بنا پر لوگوں کو اہمیت دی جاتی تو اللہ نے مال دیا اس مال کے میں غریبوں کا بھی حق ہے آپ کے ماں باپ کا رشتہ داروں کا حق ہے لہذا ان کا حق ادا کرنا چاہیے محتاج کی مدد کرنا چاہیے آٹھواں حق یہ ہے کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے اپنے لیے آپ چاہتے ہیں خیر بھلائی دنیا کی آسائش دنیا کا آرام اچھی نوکری اچھی تنخواہ چاہتے ہیں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی اچھی جگہ نوکری میں ہے اور اسی کمپنی میں آپ بھی کام کر رہے ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کمپنی سے اس کو نکالنے کے لیے جیت اور کریں آپ کہیں ایسا نہ ہماری جگہ لے لے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پتا گل ہو جائے آپ پہلے ہی اس کا پتا گل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ قطار نہیں ہونا چاہیے روزیوں کا دین ہمارا اللہ حربر عالمین جی ہاں خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارا بھائی اتنے مقام پر فائز ہے دعا کرنا چاہیے اس کے لئے بجائے اس کے کہ ہم اس کے لیے سازش کریں اس کے لیے مکر کریں اور اس کو نکالنے کی کوشش کریں اور اس کو جو نیچا دکھانے کی کوشش کریں آج ہمارے معاشرے کے ہے اگر کوئی آدمی آگے اس کا پیر پکڑ کر کے کھینچتے ہیں لوگ, حالانکہ ہاتھ پکڑ کر کے اس کو آگے لے جانا چاہیے ہاتھ پکڑ کر کے کھینچنے کے بجائے انسان پیر پکڑ کے کھینچتا ہے پیر انسان کب پکڑتا ہے پیچھے سے پکڑتا ہے اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہاتھ انسان کا پکڑتا ہے انسان ہاتھ کا پکڑتا جب انسان کو آگے لے جاتا ہے تب انسان ہاتھ پکڑ کے کوئی ڈوب رہا کو آگے نکالتا کھینچتا ہے تو انسان ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا چاہیے ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے نہ یہ کہ ایک دوسرے کا پاؤں کھینچ کر کے ہم اس کو کی کوشی کرنا. یہ قطان ہمارے لیے جائز نہیں ہے لہٰذا جو اپنے لیے انسان پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے ہم اپنے لیے تو بہت اچھا پسند کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے کیا ہے ہم وہ چیز نہیں پسند کرتے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دنیا کے اندر آسائشیں ہوں لیکن دوسرے مسلمان بھائی کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ ایسی ہمیشہ فقر و فاقہ میں رہے اگر وہ تجارت شروع کرتا ہے آدمی کو کُڑن ہوتی تکلیف ہوتی ہے اگر وہ آگے بڑھتا اللہ اس کو مال دے رہا ہے انسان کو تکلیف ہوتی کیوں مجھ آگے جا رہا ہے اور خاص سے چیز اپنے کے اندر ہوتی ہے دو بھائیوں کے اندر ہوتی ہے اپنے خاندان کے اندر ہوتی ہے کوئی بھائی آگے جا رہا ہے تو انسان اس کو کیا نام ہے نہیں چاہتا ہے. اور چاہتا ہے کہ میں اس کے آگے چلا جاؤں اس سے اچھا میرا گھر ہو اس سے اچھا میرا میرے پاس نوکری ہو اس سے اچھے داد میرے پاس مال ہو یہ آپس میں چیز زیادہ ہوتا ہے اس آپ دیکھیے عیسی علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا تھا عیسو علیہ السلام سے آپس بھائی بھائی تھے وہ لوگ لیکن انہوں نے حسد کیا ان سے ہست آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے حسد کیا تو حسد عام طور سے اپنے ہی لوگوں میں ہوتا ہے دور کے لوگوں میں نہیں ہوتا تو یہ چیز قطان نہیں ہونی چاہیے ہمیں خوشی ہونی چاہیے اگر ہمارا بھائی ترقی کر رہا ہے ہمارا بھائی آگے جا رہا ہے اس کا تعاون کرنا چاہیے اس کی مدد کرنا چاہیے تو ہمارا معاملہ اس کے الٹا ہے کہ ہم اس کا پیر پکڑ کر کے ہم اس کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ قطار ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے نئی چیز یہ کہ کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کریں خندہ پیشانی سے ملیں یہ بھی ایک صدقہ ہے صدقہ کا دروازہ بہت عام ہے صدقہ شریف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ شریف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس مال ہو جو مالدار ہو نہیں صدقہ ایک غریب بھی کر سکتا ہے آپ مسلمان بھائی سے مسکرا کر کے ملی خندہ پیشانی سے ملیے یہ بھی صدقہ ہے آپ اس کو راستہ دکھا دیتی ہے بھی صدقہ ہے آپ اس کا ڈنڈا گر گیا آپ اس کو اٹھا کر کے دے دیتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے آپ نے کسی کی چپل سیدھی کر دی بھی صدقہ ہے کوئی اندھا راستے کو پار کرا دیا یہ بھی صدقہ آپ کے لیے آپ نے درخت میں پانی ڈال دیا بھی صدقہ ہے جانوروں کو چڑیوں کو آپ نے جو ہے دے دیا دانا یہ بھی صدقہ ہے سب صدقہ ہے صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے کسی کو نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے بھلائی سے روکنا بھی کسی کو صدقہ ہے یہ ساری چیزیں صدقہ ہے اپنے مسلمان بھائی سے مل مسکرا کر کے ملنا خندہ پیشانی سے ملنا بشاشت کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ یہ بھی صدقہ ہے تو صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے صدقے کا دروازہ شریعت کے اندر بہت زیادہ عام ہے لہذا ہمیں سب کے ساتھ خندہ پیشانی سے ہر مسلمان بھائی کے ساتھ ملنا چاہیے دسواں ہے میرے بھائیوں کے ہم اس کے بارے میں حسن زم رکھیں حسن زم رکھے بہت بڑی بات ہے یہ آج ہم میں سے اکثر لوگ بدگمانی کا شکار ہے اپنے بھائیوں کے تعلق سے بدگمانی کا شکار ہے حسن زم رکھنا چاہیے اچھی سوچ رکھنا چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں چاہے ہمارا ہمارا حقیقی بھائی ہو یا کوئی بھی مسلمان بھائی ہو اللہ یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اعلانیہ طور پر گناہوں کا انتخاب کرتا ہے کھلے عام برائی کرتا ہے ایسے آدمی کے بارے میں حوصر نہیں رکھا جائے گا ایسے آدمی کے بارے میں اچھی امید نہیں رکھی جائے گی لیکن کوئی ایسا مسلمان بھائی جس کا معاملہ ڈھکا چھپا ہے آدمی کو نہیں معلوم کیا ہے کیسا ہے وہ اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم ایسے مسلمان کے بارے میں ہمیں حوصر رکھنا چاہیے اچھا خیر اچھی سوچ رکھنی چاہیے جس کا معاملہ ڈھکا چھپا ہے. اگر کسی کا معاملہ واضح ہے شراب پی رہا ہے سب کے سامنے اور گناہ کر رہا ہے برائیاں کر رہا ہے سب کے سامنے اس کا معاملہ کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے ایسے آدمی کے بارے میں حسے دھر نہیں رکھنا حوصل زر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی مسلمان بھائی کو دیکھ لیا تو آپ یہ نہ فوراً برائی سوچنے کی برائی کرنے کے لیے گیا تھا ٹھیک ہے یہ نہ فوراََ سوچ لیں مثال کے طور پر آپ نے کسی بھائی کو لیا نماز کا وقت ہے مان لیجئے نماز میں نظر نہیں آیا اگر مسافر ہے تو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے وہ زیادہ سر اکٹھا کر سکتا ہے آپ یہ اس کے بارے میں حسن زن رکھیں یہ کوئی برائی سوچ رہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھا نماز اس نے چھوڑ دیا یہ نہیں انسان کو سوچنا چاہیے یہ چیز ہے یہ مطلب ہوتا ہے اس نے زن کا لیکن ایک آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے آپ اس کے بارے میں حسن زن مت رکھیے کہ وہ نماز پڑھ لیا ہے اور ایسا کر لیا نہیں یہ اس طریقے سے ایک انسان گناہ کا کام کھلے عام کرتا ہے ایسے آدمی کے بارے میں حوصلہ نظر نہیں رکھا جائے گا حوصل کس کے بارے میں جس کا معاملہ ڈھکا اور چھپا ہے جس کے حقیقت کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے ایسے آدمی کے بارے میں انسان حوصلہ نظر رکھے گا آج بدگمانیاں ہمارے اندر بہت عام ہیں بہت زیادہ عام چھوٹی چھوٹی بات پر انسان بدگمانے کا شکار ہو جاتا ہے برا سوچنے لگتا ہے اتنا زیادہ برا سوچنے لگتا ہے کہ اسے انسان لفظوں بیان نہیں کر سکتا اس لیے بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی حسن رکھو اور لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں حسین نظر رکھنے کا حکم دیا گیا سب کے ساتھ حسن نظر رکھو اور کسی کے بارے میں برا نہ سوچو تو یہ بھی ایک مسلمان بھائی کا حق ہمارے اوپر کہ ہم ان کے ساتھ حسن نظر رکھیں ایسے ہی ان کی عزت کا دفاع کرنا اگر کسی کی عزت نیلام کی جا رہی ہے کھڑواڑ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ میں تو ہم کو اسی مجلس کے اندر اس کا دفاع کرنا چاہیے اس کی غیبت ہو رہی چغل خوری ہو رہی ہے اس کا ہم کو دفاع کرنا چاہیے اللہ کے رسول قدس من ذب عن ارض اخی اللہ ائوتقه من النار اللہ رسول فرماتے ہیں جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت کا دفاع کیا اس کی غیبت کی جا رہی تھی دفاع کیا اس نے اللہ رب پر حق ہی ہے اللہ رب اس کو جہنم سے आजाद کر دے تو اگر غیبت تو آداباری محفلوں کے اندر غیبت ہی ہوتی ہے کھانے پر دسترخوان پر آپس میں سفر کر رہے ہیں دو چار لوگ اکٹھا ہو گیا دوسرے کی غیبت ہی کو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے عام طور پر یہ صورتحال حال ہے حالانکہ غیبت بہت بڑا جرم ہے میرے بھائیوں ہو حرام شریعت کے دفے گناہوں میں سے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مرادف ہے اگر ہم کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں کسی غیبت کرتے ہیں تو زندہ گوشت کھانے مردہ گوشت کھانے کے مرادف ہے کہ مسلمان بھائی اپنا بھائی ہو فات ہوگی مر گیا اس کا گوشت ہم کھائیں اس قدر اللہ رب العلامی نے مثال تصویر دی ہے کہ ہمارے روکٹوں کو کھڑا کرنے کے لیے چیز کافی ہے لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر غیبت سب سے زیادہ ہوتی ہے جی ہاں دو چار لوگ اکٹھا ہوتے ہیں غیبت کرنا ایک دوسرے کی شروع کر دیتے خاص طور سے آپس میں بھائی بھائی کی غیبت کرتا ہے دوسرے بھائی کی دوسرے بھائی بہن دوسرے بہن کی غیبت کرتی ہے ٹیلی فون پر بات ہوتی ہے غیبت ہی ہوتی ہے اگر انسان پندرہ منٹ بات کرتا ہے دس منٹ غیبت ہی پر چلا جاتا ہے دوسری بہن کی غیبت تیسری بہن کی غیبت فلاں بھائی کی غیبت، فلا کی غیبت غیبت انسان ٹیلی فون میں لمبی گفتگو اسی پر کرتا ہے میرے بھائی یہ بہت حرام کام ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ کسی غیبت کرنا ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم عزت کا دفاع کریں اور یہاں انسان عزت کو ملیا میٹ کرتا ہے اور غیبت اور چکل خوری کرتا ہے تو اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے ایسے ہی ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث کے اندر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق کا اس کو بیان کیا۔ ابو حازلہ نے حدیث کر راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چھ حق ہے۔ اذا لقيته فسلم عليه جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اس سے سلام کرو۔ سب سے پہلا کلام سلام کا سلام کرنا چاہیے۔ یہ بھی چیز ہمارے ہاں ختم ہو چکی ہے۔ سلام کرنا واجب ہے یا جواب دینا واجب ہے اس کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں؟ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان بھائی سے ملاقات پر سلام کرنا واجب ہے کیونکہ حق ہے یہ حدیث میں حکم دیا گیا اور حکم واجب کے لیے ہوتا ہے جب بھی ملاقات ہو سلام کرنا چاہیے ہم کو اور جواب دینا تو واجب ہے ہی ہے سلام کرنا بھی واجب ہے میرے بھائی صحیح قول کے مطابق راضی قول کے مطابق حق ہے مسلمان بھائی کا پراندیش میں حق کہا گیا اور امر اور حکم کا لفظ استعمال کیا گیا اور حکم کا لفظ وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے واجب چیزوں کے لیے لہذا سلام کرنا واجب ہے ہمارے بھی کیا فرمت فسلم علیہ اس کو تم سلام کر حکم دے رہے ہیں اللہ کے جب تمہاری ملاقات اس سے سلام کرو یہ حکم واجب کے لیے دوسری چیز کا فاجب ہو جب تمہیں دعوت دے اسے قبول کر لو خاص طور سے ولیمے کی دعوت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں واجب ہے قبول کرنا ہاں اگر کوئی ایسی دعوت ہے جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہے نافرمانی فرمانی نہیں قبول کیا جائے گا اور آدمی اگر جائے تو جا کر کے ان کو نصیحت کرے ہمارے یہاں بڑی دعوتیں ہوتی ہیں ہے کہ نہیں ہے دعوتیں ہوتی ہیں اور ختنے کی دعوت ہے قرآن خانے کی پر کی دعوت ہے اور تیجا اور چہلوں کی دعوت ہے پتہ نہیں کیا کیا دعوتیں ہوتی ہمارے ہیں یہ ساری دعوتیں جو سنت کے خلاف میں جانا حرام ہے اللہ یہ کہ اگر آدمی جائے ان کو نصیحت کرے تو آپ فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو وہ تنسا کا فن ساہ نہ ہو جب وہ تم سے مشورہ طلب کرے اچھا مشورہ دو اس کو اچھا مشورہ دیجیے غلط مشورہ مت دیجیے اچھا مشورہ دیجئے جو بہتر سمجھتے ہو آپ وہ اسے مشورہ دیجئے کبھی اگر مان لیجئے شادی کے بارے میں کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے آپ جو سمجھتے ہیں اس کو بتا دیجئے ایسا نہ کہ آپ اس کو چھپا لیں آپ کے بھائی کی بیٹی کی شادی کا معاملہ بیٹا آپ, بھائی کا آپ کے بیٹا آپ کا بھتیجا بہت بیکار ہے شراب نوش ہے برائی کرتا ہے سب کچھ ہے اور اس طریقے سے منشیات کا عادی ہے درگس لیتا ہے شادی کا رشتہ ہے ہاں بہت اچھا لڑکا ہے میرا بتیجا میں جان تو بہت اچھا ہے یہ خیالات ہے میرے بھائی کو آپ کا اپنا بھائی ہو آپ کا اپنا بھتیجا اس کو بتا دیجئے حقیقت کیا سچائی کیا ہے یہ غیبت نہیں کہلائے گی یہ اچھا مشورہ دینے کے لیے حکم دیا گیا یہ نہیں کہ آپ اس کی برائیوں پردہ ڈال دیا پردہ ڈالنا حرام ہے یہ کیوں اس لیے کہ کسی لڑکی کی زندگی کا معاملہ اس کی زندگی اور حیات کا معاملہ لہٰذا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس کو انسان کو صحیح مشورہ دینا چاہے اپنے خلاف ہی کون اپنے خاندان اپنے بھائیوں کے خلاف ہی کیوں نہ انسان کو حق با بتا دینا چاہیے تو جو کوئی مشورہ طلب کرے اچھا مشورہ دیجئے جی ہاں یہ نہیں کہ برا مشورہ آپ کو دے دیں غلط چیز کا مشورہ دے دیں جی ہاں کوئی آپ سے بزنس کے لیے مشورہ لے رہا ہے آپ نے وہ بزنس کیا ناکام ہو گئے آپ چاہتے ہیں کہ میرا خسارہ اس کا بھی خسارہ ہو جائے ہاں بہت اچھا بزنس ہے کرو اچھا کامیابی ملے گی بہت کامیابی ہوگی بہت پیسہ کماؤ گے بہت مان ملے گا بہت اچھا بہت چلے گا بزنس حالانکہ آپ کے دل میں ہے کہ بزنس نہیں چلے گا یہ یہ غلط مشورہ ہے یہ حرام اور ناجائز اچھا مشورہ دیجئے پھر ہمارے آتی احمد اللہ فشمت جب اس کو چھینک آئے الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں رحمت اللہ کہ نائنٹی نائن فیصد لوگ اسدیش پر عمل نہیں کرتے چھینک آتی ہے الحمد کہیں گے لیکن بغل میں آدمی بیٹھا وہ جواب نہیں دیتا یہ رحمت اللہ نہیں کہتا جبکہ دینا جواب دینا واجب ہے رحمۃ اللہ کہنا پھر اس کو بھی جواب دینا چاہیے عطی اللہ مل وسل وکم لیکن بڑے میں دیکھتا ہوں مسجدوں کے اندر یہ سب کچھ ہے نمازوں کے پابند بھی ہیں چھینک آ گئی کسی نے کہا کسی نے کہا بھی نہیں اگر کوئی الحمد للہ کہ اللہ کہیں گے اگر الحمدللہ نہیں کہے گا تو الحمت اللہ نہیں کہا جائے گا یہ بھی جان لیجئے لیکن اگر الحمدللہ کہتا ہے بغل کے لوگ سن رہے کوئی جواب میں الحمد اللہ نہیں کہتا کسی کوئی نہیں کہتا معلوم ہی نہیں کہ نبی کا کئی عمل نبی کی سنت یا نبی کا طریقہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے حالانکہ معمولی سی چیز ہر بندے کو جاننا چاہیے لیکن پھر بھی لوگ نہیں جانتے تو اللہ کے سرخیش ہے کہ جب کوئی چھیک ہے کہے, اس کا جواب دو اور اس طریقے سے پانچویں بات بتائی وہی ہماری دفاعد ہو جب بیمار ہو اس کی یاد کرنے کے لیے جاؤ یہ اس کا حق ہے بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیے اس کی عادت کے لیے جائیے اس کے سامنے خیر کی باتیں کیجئے، اس کو تسلی دلائیے وہاں جا کر کے ہمارے ہاں کیا ہوتا جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے یا یاد کرنے کے لیے تو لوگ کیا کرتے معلوم ہے وہاں جا کر کے موبائل بیٹھے رہتے ہیں بچارہ بیمار پیدا ہوا پر وہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں جی ہاں کچھ لوگ جا کر کے وہاں پر کیا کرتے ہیں پھول لے کر کے جاتے پھول لے آنے کی کیا ضرورت ہے بھائی آپ کو مدد کرنا پیسہ دے دو اس کو کچھ دوا لا کر کے خرید کر کے اس کو دے دو یہ اس کا فائدہ ہو جائے گا پھول تو خراب ہو جائے گا پھول مہنگا بھی بہت ملتا ہے کیا اس کا فائدہ پھول دینے سے یا اس طریقے سے اس کے سامنے بیٹھ کر کے لوگ جا کر کے بیماری کی خطرناک بیان کرتے ہیں بہت خطرناک بیماری ہے اس کے اندر ام جینا یا اس کے اندر شفا ملنا بہت کم ہوتا ہے فلا فلا بیمار آدمی کوئی بیماری تھی مر گیا یہ بیماری تھی وہ آدمی اور بیمار ہو جاتا ہے وہاں جا کر تسلی کی بات کیجئے اس کو سمجھائیے دلاسا اس کو دیجئے سمجھائیے اس کو بتائیے یہ اصل مقصد ہے بیمار پرسی کرنے کا وہتب اور جب اس کی موت ہو جائے اس کے جنازے میں حاضر ہو جنازے کی نماز پڑھیے اگر جنازے کی نماز پڑھتے ایک علاج سواہ ملتا ہے ایک ایرات عہد پہاڑ کے برابر اور اگر دفن میں بھی شریک ہوتے ہیں تو دو قیرات دو عہد پہاڑ کے برابر انسان کو سوا ملتا ہے تو ایک مسلمان کے ایک مسلمان پر یہ حقوق ہیں اس حدیث کے اندر چھ حقوق ہمارے بھی نے فرمایا ایسے میرے بھائی کبھی کسی کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے یا اس طریقے سے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے اختلاف نہیں کرنا چاہیے آپس کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے یہ سارے حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کسی بھی ملک سے تعلق ہو اللہ تعالیٰ کے ملک کی بنا پر فضلت نہیں ملتی تقوا اور دینداری کی بنا پر فضلت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں یعنی کہ فلاں ملک کا ہے غریب ملک ہے تو بھی اس کو حقیق سمجھے ہم اور اس کو برا سمجھے نہیں غلط بات ہے یہ ہو سکتا ہوئی وہی اللہ کے آپ سے ہم سے سب سے زیادہ اونچا مقام آلہ. تو کوئی غریب ملک میں پیدا ہو جانے سے نہ کوئی غریب ہوتا ہے نہ کوئی جو ہے کسی بڑے ملک میں پیدا ہونے سے بڑا ہو جاتا ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑائی کا معیار دین داری اور تقویٰ اور کوئی چیز اس کے علاوہ نہیں ہے اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے نہ کسی پر ظلم کرنا چاہیے نہ کسی کا حق کھانا چاہیے نہ کسی کو ستانا چاہیے نہ کسی کے بارے برا سوچنا چاہیے نہ حسد کرنا چاہیے نہ اختلاف کرنا چاہیے نہ دھوکہ دینا چاہیے نہ کسی کو ایزا اور تکلیف پہنچانا چاہیے یہ سارے مسلمان بھائی کے دوسرے کے اوپر حق ہیں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہمیں اور آپ کو تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے آمین بارک اللہ علیہ ورقم فلقاء الدم منافع کو بلایا تو دکھل حکیم ان نہ جوادن کریم مرکم برف الرحیم